کہتے ہیں نا یہ آدمی ربلا ہے ہاں، بہرحال با... وہ حضرت مغیش بے چارا تھا نا وہ سادہ آدمی اور کوئی شکل کا بھی پورا سورا اور وہ جب چلتا تھا نا تو اس کے منہ سے پانی شانی ادھر باچھوں کی طرف پانی بھی آ جاتا اور بریرا تھی بڑی نازک مزاج اور چھنڈی پھوکی ہوئی عورت وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتی تھی وہ پیچھے پیچھے دوڑتا وہ گلیوں میں چلتی نا تو پیچھے پیچھے وہ چل رہا ہوتا تھا اور رو رو کے یہاں اس کے داغ پڑ گئے اس کے فراق میں نبی علیہ السلام نے ایک دن دیکھا بھئی وہ آگے چل رہی ہے وہ پیچھے رو رو کے زار و زار رو رہا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا مغیث کیا بات ہے اس نے کہا جی میری پرواہ نہیں کرتی میں تو مر گیا ہوں اس کے عشق میں یہ میری پرواہ نہیں کرتی نبی علیہ السلام نے بریرہ کو بلا کے کہا بریرہ کچھ اس بیچارہ دیکھا اس بیچارے کو رو رو کے داغ پڑ گئے گٹے پڑ گئے اس کے آسو کے اور اس کے حال پہ کچھ رام کر نبی <laughs> <laughs> علیہ السلام مسکراتے <laughs> بھی تھے اور سفارش بھی کرتے تو بری نہ کہنے لگے رسول اللہ آپ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ سفارش کر رہے ہیں نبی <laughs> <laughs> علیہ السلام نے پھر مسکرا کے فرمایا نہیں میں حکم نہیں دے رہا سفارش کر رہا تو وہ کہنے لگی میں سفارش نہیں مانتی اگر حکم ہے تو مانتی ہوں اگر سفارش ہے تو میری مرضی قبول کر نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا جا تیری مرضی بہرحال یہاں حکم کس کا ہے سفارش کا نہیں ہے یہاں حکم کی بات ہے یعنی جہاں اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہو جائے پھر مومن آدمی کو اپنے معاملے میں اختیار نہیں ہے اور وہ تھا سفارشی مقام اس نے کہا میری مرضی میں ما سفارش مانو یا نہ مانو یا رسول آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتے ہاں اگر حکم ہے تو پھر چاہے پتھر میں سر مارنے کا حکم ہوگا تو بھی میں انکار نہیں کروں گی اب آپ کر رہے ہیں سفارش بالکل میں ایک آنکھ نہیں بھاتا مجھے یہ بالکل ہاں الله اللہ علیہ علی ام علی کا کا تیسرا خطاب نبی پاک کو اور جس وقت کہہ رہے تھے آپ اس زید کو زید بن ہر اس زید کو جس پہ اللہ نے بھی انعام کیا تھا اور آپ نے بھی انعام کیا تھا اللہ نے تو انعام یہ کیا کہ اس کی شادی ہو گئی آپ نے انعام یہ کیا کہ آپ نے اپنی پھوپھی زادی زینب والوں کو مجبور کر کے اس زید کے ساتھ شادی کروا دی حالانکہ وہ چاہتے نہیں تھے آپ نے بھی انعام کیا میں نے بھی انعام کیا اس زید پہ جس وقت کہہ رہے تھے آپ اس بندے کے لیے یعنی زید کے لیے جس پہ اللہ نے بھی انعام کیا آپ نے بھی انعام کیا آپ کیا کہہ رہے تھے آم سے کا اللہ کا او میاں روک رکھ اپنے پر اپنی بیوی کو طلاق مت دینا اللہ درو اللہ سے بغیر کسی وجہ کے طلاق دینا اب حلال اند اللہ حلال طلاق اللہ کو یہ کام پسند نہیں ہے مگر تحفی فی نفسے کا ادھر آپ چھپائے ہوئے تھے اپنے جی میں ایک کام وہ یہ کہ میں روک تو رہا ہوں زید کو کہ طلاق نہ دینا اور اگر بالفرض والمحال اس نے طلاق دے دی, دی تو چونکہ میں نے اس کے میکے والوں کو جبر کر کے اس کے ساتھ شادی کروائی تھی اس لیے مجھے تو پھر شرمندگی آئے گی اپنی شرمندگی کو ختم کرنے کے لیے اور اس رونے والی زینب کی اشک شوئی کے لیے میں خود شادی کر لوں گا تو فی فی نفسے کا آپ چھپائے ہوئے تھے اپنے دل میں ملہ مبدیے اس ارادے کو جو اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس کا ادھر تخشن آسا آپ ڈر بھی رہے تھے لوگوں سے کہ وہ کہیں گے میاں اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ شادی کر رہا ہے اپنی بہو کے ساتھ شادی کر رہا ہے اس لیے لوگوں کی تمتے سے بھی آپ کو ڈر لگ رہا تھا تخشن نہ آسا ادھر اس کو اس کی طلاق کا بھی خطرہ تھا پھر اپنے شادی کرنے کا بھی ارادہ تھا یہاں روایتیں ہیں نا ہاں, ہاں. اس روایت کا راوی ہے سوید بن غفلا بڑا جھوٹا کہ کوڑا راوی سوید بن غفلا وہ کرتا ہے گپلا گپلا کرتا ہے نا سوید بن غفلا کہ نبی پاک نے عشق کا اظہار کیا تھا حضرت زینب پر اور اس پہ وہ سوید بن غفلا جو ہے ایک روایت بھی پیش کرتا ہے من اشا کا فاطما ف ماتا ماتا شہیدن جو کسی پہ عاشق ہوا پھر اپنے عشق کو چھپائے رکھا جس طرح رسول پاک نے چھپائے رکھا تھا نفس کا پھر وہ مر گیا تو وہ شہید ہو کے مرا پکاتا مفا ماتا ماتا سوید ابن غفل ہے راوی اور محدثین نے اس کی خوب پڑتال کی ہے ابن قیم نے اس پہ لانت بھیجی ہے، کتاب والدواء میں ہاں تو یہ بات سب بکواس اور غلط ہے کہ نبی کریم کو عشق ہو گیا تھا حضرت زینب کے ساتھ بات اصل یہ تھی دل میں چھپاتے تھے یہ بات کہ اگر اس نے طلاق دے دی تو وہ شرمندگی تو مجھے آئے گی کیونکہ میں نے ان کے اس کے زینب کے میکے والوں کو نبی پھوپی ذات پہن تھی میں ان کے میکے والوں کو میں نے مجبور کر کے ادھر زید کے ساتھ کام کروایا تھا کہ میرا منہ بولا بیٹا ہے مگر اب جب یہ طلاق دے دے گا بلا وجہ تو شرمندگی مجھے اٹھانی پڑے گی لوگ کہیں گے دیکھا آپ نے ہمیں مجبور کیا تھا اسے کیسی وفا کر کے دکھائی ہے اس لیے اس کی اشک شوئی کے لیے افسوس کو ختم کرنے کے لیے پھر مداوا کرنے کے لیے میں خود ہی شادی کر لوں گا یہ تو گویا اللہ کے پاس پیغمبر نے اچھے نیت اور ارادے پہ بامر مجبوری یہ ارادہ دل میں کیا تھا لوگوں نے یہاں قصہ بنانا شروع کر دیا کہ اپنے دل میں حضرت زینب پہ عشق رکھا تھا اس کو چھپائے رکھا اس لیے وہ واقعہ تب آیا نہیں یہ بات غلط ہے کیا رسول اللہ ہاں جی کو انتخاب آپ لوگوں سے اُدھر ڈر رہے تھے حالانکہ اللہ زیادہ اقدار ہے کہ ڈریں آپوں سے فَلَمَّا كَذَا زَيْدٌ مِّنْهَا وَتَرَا پس جبکہ پورا کر لیا زید نے اس زینب سے اپنی حاجت کو یعنی طلاق دے دی پھر زوج نہ کہا ہم نے خود بھی شادی کر دی آپ کے ساتھ زینب کی لکلا یقینا لمنی نہ ہارا جن تاکہ نہ رہ جائے مومنوں پہ کوئی دکھ بیچ بیویاں اپنے منہ بولو بیٹوں کے اذا کر نہ و تارا جب وہ فارے ہو جائیں ان سے اپنی حاجت کو وکان کان امر اللہ مفولہ اور خدا کا امر جو معاملہ جو ہوتا ہے وہ مفعول ہو کے رہتا ہے اللہ نے کے اللہ نے جو کچھ اس کے لیے مقرر کیا ہے پیغمبر پہ کوئی گناہ نہیں کیوں سنت اللہ فلین من قبلو پہلے کے اندر بھی یہ سنت چلی آ رہی ہے میں نے اسی طرح ان کو بھی اجازت دی تھی کہ ایسے حال ہو تو آپ ایسا کر سکتے ہیں سنت اللہ فلین خلو قبلو من یہ میری عادت اللہ کی ہے ان لوگوں کے اندر جو پہلے گزر چکے ہیں وقان عمر اللہ قدرن اور مقدورہ طے شدہ امر ہوتا ہے اللہ یعنی کون لوگ جو خلا من قبل والے ہیں اس کا بیان اللہ رسالات یعنی انبیاء وہ جو پہنچاتے ہیں اللہ کی چٹیاں وہ یکشن اللہ سے ڈرتے بھی ہیں بلاہ یکشن اللہ کے بغیر کسی سے نہیں ڈرتے وہ کفاب اللہ اور کافی ہے اللہ صاب لینے والا ماں کا نم چوتھا خطاب مومنین کو مومنوں کو مومنین کو ماکانا محمد ان نہیں ہے محمد باپ کسی کا سکا تمہارے مردوں میں سے ولاکن لیکن وہ اللہ کا رسول ہے وہ خاطم نبی نا سب سے پیچھے آنے والے نبی ہیں خاط امن سب سے پیچھے آنے والے نبی اللہ بک الشین علیما لہذا جب باپ نہیں ہے تو پھر یہ کہوں مت لگانے کی طاقت ہے کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا ہاں محرط آئندہ کے لیے مہر آئے جتنے نبی آئیں گے اس پہ موہر میری ہوگی ان لوگوں کے پٹھے نا لغت کے بھی خلاف ہیں ویسے ہی بکواس کرتا ہے بکرتما سیلا ایسے آدمی کا دماغ ٹھیک رہ سکتا ہے جو کہے تین دفعہ اللہ نے میرے ساتھ جمع کیا ہے جو کہے اللہ نے تین دفعہ میرے ساتھ کیا کیا ہے اس لیے میں جائے نجاست بھی ہوں جائے غلازت بھی مجھے حیض بھی آتا ہے یہ تو کتے کا پوتے کو بندے کا بچہ تھا نا اسے کیا پتہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے جملہ موترزا جملہ پانچویں خطاب میں جملہ موترزا وہی ذات ہے جس ذات نے یوسلی علیکم تعریفیں کرتا ہے تمہاری اور اس کے فرشتے بھی لو خرجا کم میں ظلمات ہاں ذکر کرو اللہ کا بہت اور تسبیحیں کرو اللہ کی بہت تاکہ لنور تاکہ نکال دے تم کو ظلمات نور کی طرف یہ لام مطالعہ کا جار مضر کے اسکور کے یس سب بھی ہو کے بکان بل نہ رہی مت ہم یوم تحفہ ہوگا ان کا اللہ کی طرف سے جس دن اللہ کو ملیں گے اللہ فرمائے گا سلام علیکم بما صبر تم فن موقب سلام علیکم علیہ کم تم خالدین و اعد لهم اجرا كريما اور تیار کیا ہے اللہ نے ان کے لیے مزدوری بہت عزت والی پانچواں خطاب نبی پاک کو اے میری بات سن کے خبریں پہنچانے والے انا ارسلنا کا ہم نے بھیجا اپ کو شاہد بن الحق شاہدن سچ کی گواہی دینے والا سب سے زیادہ بڑا سچ کون ہے وہ توحید, ہے توحید کی گواہی دینے والا میری طرف سے گواہی دینے والا کوئی نہیں تھا اتنا عرصہ گزر گیا ساڑھے چھ سو سال کا اس لیے ہم نے سپیشل آپ کو مستقل طور پہ اپنا ذاتی توحید کا گواہ بنا کے ارسلنا کا شاہدن بال وحدت اور ماننے والوں کے لیے خوشخبری دینے والا نہ ماننے والوں کے لیے ڈرانے والا وہ کسی اعداد بیویوں کی اللہ کو منظور ہونا تھی وہ پوری ہو چکی ہے اس لیے اس عرض کی وجہ سے اب کہا جا رہا ہے کہ آئندہ شادی کرنے کی اجازت ہے ان عورتوں کے بعد ولا انت بدلا بے نمن ازواج اور نہ ہی آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ تبدیل ہو یہ اجازت ہے کہ یہاں کی بیویوں کو طلاق دے کے ان کے بدلے دوسری شادی کر لو نہیں نہیں نئی شادی کرنے کی اجازت بھی نہیں ان کو تبدیل کرنے کی بھی اجازت نہیں ولاؤ آ کا حسن ونہ اب بہت بھلا لگے آپ کو دوسری عورتوں کا حسن ہاں علامکت یمینوں کا ہاں لوڈیوں سے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں وقان اللہ ہے ہر چیز پہ اللہ تار رکھنے والا یا من منو ساتواں خطاب مومنوں کو او ایمان دارو نہ داخل ہوا کرو نبی کے گھروں میں بجز اس حال کے کی اجازت دی جائے تم کو کھانے کی دعوت ہو پر اس کے لیے دو شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ غیر ناظرین اینا ہو اس حال میں نہ داخل ہوا کرو کہ نہ انتظار کرنے والے ہو وہ کھانے پکنے کے وقت کی ہو, کھانے پک جانے کے وقت کی یعنی اتنی نہ ہو پہلے ہی بیٹھ جاؤ نبی کے گھر میں کہ چلو کھانا تو ابھی تیار نہیں ہوا کچھ گپیں تو اڑا لیتے ہیں خوش گپیاں تو اڑا لیں نہیں جب تک پکے نہیں کھانا تمہیں بلایا نہ جائے اس وقت تک وہاں بیٹھنے کی اجازت ہے, نہیں ہے اور دوسری شرط لا مستعن لحدیث اس حال میں لال بیٹھے رہ کرو کہ نہ کہ تم گفتگو کے لیے جی لگائے ہوئے بیٹھے رہ کرو گفتگو کے لیے لا ان سینا دل لگی کرنے کرتے کرتے لحدی سے تاکہ گپے ہاکتے رہیں بات کرتے رہیں اس کے لیے بھی نہ بیٹھا کرو نہ کھانے پکنے کی انتظار میں بیٹھا کرو اور نہ اپنی بات کرنے کے لیے بیٹھا کرو بلکہ کیا کرنا ہے ولاکن اذا دئی تم لیکن جب تمہیں بلایا جائے اس وقت داخل ہوا کرو اور جب تم کھانا کھا چکو فنتا تو پھر منتشر ہو جا جا کرو کیوں؟ اگر ان دو تمہارے اندر پائی گئی ان ان نبیا یہ چیز میرے نبی کو تکلیف دیتی ہے فیصتا ہی مین وہ شرماتا ہے میرا شرمیلا پیغمبر وہ تمہیں تو کہہ نہیں سکتا خود اپنے گھر سے اٹھ کے باہر چلا جاتا ہے تم اسی طرح گپیں ہاکتے رہ جاتے ہو مگر وہ تمہیں شرم کی وجہ سے کہہ نہیں سکتا واللہ اللہ کو تو کوئی آر نہیں سچی بات کہنے سے حضرت زینب کی شادی کے بعد ولیمہ کی دعوت کی تھی نبی پاک نے سابر کرام آگئے ایک تو آ گئے نا وقت لے کر اسی خیال پہ کہ نبی پاک کی دعوت ہے حالانکہ ابھی تک بلایا نہیں کیا تھا پہلے ہی گئے آ اور شروع ہو گئے سجے کھبے کوئی کدھر سے کوئی کدھر سے فلاں بات فلاں بات ایک خوشی تھی کہ پیر مریدوں کے گھر سے کھاتے ہیں آج مرید پیر کے گھر سے کھا رہے ہیں خوشی بھی تھی ساتھ ساتھ भी بھی لگا رہے تھے کوئی کسی کی بات کرتا کوئی کہیں کی بات کرتا ابھی تک کھانا پکا نہیں تھا ایک بات تو یہ ہوئی اللہ کے پاک پیغمبر نے تیار ہو گیا کھا لیا کھانا کھانے کے بعد بھی بیٹھ گئے گوٹ مار کے ہاں جی پھر فلاں ان کا کیا حال ہے وہ یہودی کیسے ہیں عیسائی کیسے ہیں آج ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے ایسا کر دیکھو اللہ کا کتنا احسان ہے اپنے نبی کے گھر کی دعوت ہمیں کھلائی ہے سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے کرتے کرتے اللہ کے پاک پر غبر تنگ دل ہو گئے بھائی اللہ کے بندے یہ اٹھتے کیوں نہیں یہ دھرنا مار کے جو بیٹھ گئے ہیں کھانا کھلانا تھا وہ کھلا دیا ہے اب یہ اسی طرح یوں کہ توں بیٹھے ہیں کیا وجہ اب اتنا حیا اور شرم تھا نبی پاک کے وجود میں کہ ان کو زبان کے ساتھ کہہ نہیں سکے کہ میاں اب چلے جاؤ اور عام طور پہ ایسے موقع پہ آدمی حیا والا ہو ویسے ہی اس کو جھجک بھی آتی ہے کہ مہمان کو اگر کہہ دیا جائے میاں اب تو جان چھوڑ تو وہ کیا سمجھے گا یہ کیا سمجھ ہمیں وہ یہاں سے نکال رہے بہرحال نبی علیہ السلام خود نکل گئے گھر سے دور تک جا کے پھر واپس آئے دروازے سے جھانک کے دیکھا ابھی تھا تھا لگی ہوئی تھی پھر واپس چلے گئے وہ دور تک گئے پھر آئے دروازے سے پھر جھانک کے دیکھا ابھی تک گپوٹیشن لگ رہا ہے پھر چلے گئے تیسری مرتبہ آئے اور پھر دیکھا تو بہرحال میں اللہ اتنا بھی برداشت نہیں کرتا کہ اتنی تکلیف میرے پیغمبر کو آئے اور وہ تو شرم کی وجہ سے چپ کر گیا ہے اور دوسرا اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ پردوں کے پیچھے جاننا اور دیکھنا کس کا کام ہے اگر پردوں کے باہر سے بھی دیکھ سکتے تو پھر دروازے پہ آ کے جانگ کے دیکھنے کی کیا ضرورت تھی اس لیے اللہ کے پیغمبر بار بار آتے رہے اسی پہ سرزنش کی جا رہی ہے کہ آئندہ کے لیے خیال کیا کرو یہ چیز میں برداشت نہیں کرتا اتنا قدر تکلیف بھی میرے رسول کریم کو آ جائے حالانکہ تمہاری نیت ہی صاف تھی کو کھوٹی نیت نہیں تھی معلوم ہوا چاہے نیت اور ارادہ صحیح بھی ہو تب بھی جس کام سے پیغمبر کریم کی توہین توہینتی ہو اللہ اس کو معاف نہیں کرتے وا اِذَا سال تمنا متان ہو مومنو لگے ہاتھوں ایک اور حکم بھی سن لو جس وقت مانگ پوچھنا ہو ان بیوں سے متا کوئی نفع کی چیز تو پھر پوچھا کرو ان سے پسے پردہ نہ تم ان کو دیکھو نہ وہ تمہیں دیکھے کلو کم یہ زیادہ پاک ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے وہ کان لکم نہیں جیل تمہارے لیے کہ ایزاد دو اللہ کے رسول کو ولا کے من بعد ابدا اور نہ یہ تمہیں جائز ہے کہ ارادہ کرو نکاح کرنے کا اس کی بیویوں کے ساتھ ممباد موت ہی ابدا آپ کی وفات کے بعد قطن آپ یہ خیال بنا لیا کریں کیوں انال کم کا نا ان دلہ یہ کام جو ہے اللہ کے نزدیک بہت بڑے کفری کی حد تک گناہ ہیں ان تو بدو شیان اگر زندہ ہے تو ممباد ہی کا معنی کیا ہوگا بتاؤ نا ممباد ہی یہ زمان کے لیے نہیں آتا یعنی میرے محمد کا زمانہ جب گزر جائے زندہ کا گزر جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ قرآن کی یہ نص سے کتی ہے نا ممباد ہی لفظ تو قطی ہے نا ممباد دل موت ہی یہ تو صاف لفظ ہے باد ہی کا اور کیا معنی ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ میرے پیغمبر کے بعد یا تو اللہ فرماتا میرے پیغمبر کے طلاق دینے کے بعد پیغمبر کے گزر جانے کے بعد جب پیغمبر گزر گیا تو اس کا مطلب ہے حیات گزر گئی نا اب تو بہت آ گئی حیات تو ختم ہو گئی پھر عظیم <تصفيق> اگر تم ظاہر کرو کسی چیز کو او تخفو ہو یا چھپا کے رکھو ان اللہ کا نب الما یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے منافق قسم کے لوگ کی آخر ملے جلے بھی تھے کسی کے ذہن میں یہ خیال آتا ہو کہ اگر یہ پیغمبر فوت ہو گیا تو میں فلاں بیوی بی سے میں نکاح کروں گا ان کو پیغام بھیجوں گا ہو سکتا ہے کسی بدباطن کے دل میں یہ آیا ہو آخر منافقین بھی تو رہتے تھے نا لکے چھپے اس لیے اللہ تعریزاً کہہ رہا ہے حکم ان تبدو شیئن نو تغفو فَإِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْنَ لِي علی لَا جُنَاهَا عَلَيْهِنَّ فِي آبَحَان ہاں پیغمبر کی بیویاں کن کن کے سامنے آ جا سکتی ہیں اور کن کن کے سامنے نہیں آ جا سکتی نئی گنا اینا اپنے بابا باپ کے ساتھ ولاب نہ अपने اپنے باپ کے بیٹوں کے سامنے ولا خواہ ن اپنے بھائیوں کے سامنے اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے ولا نسا اور نہ اپنی ہم جنس عورتوں کے سامنے کوئی ہر جائے لاجونا ہم جنس یا ہم اثر ہم جولیاں عورتیں جو ہیں ان کے آمنے سامنے بھی آ جا سکتی ہیں کوئی حرج نہیں ہے والنا اور نہ کوئی یہ ان پہ اس پہ حرج ہے کہ ان کی لونڈیاں لونڈے یا لونڈیاں جو ہیں ان کے آمنے سامنے بھی ہو سکتی ہیں مگر وَتَّقِينَ اللَّهُ اگرچہ اجازت تو ہے کہ سامنے آ سکتی ہیں مگر پھر بھی تقوی کریں تو بڑی اچھی بات ہے اے نا اللہ کل شہ ان شہیدا ویسے تو اللہ کریم ہر چیز پہ خود موجود گواہ ہے آٹھواں خطاب مومنوں کے لیے پکی بات ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے تعریفیں کرتے ہیں اپنے نبی کی صلاح اللہ صنا اللہ ان الملائکہ ملائے کا بخاری ابو عالیہ ریاحی تابی کہتے ہیں ابوالعالیہ ریاحی جلیل القدر تابی ہے وہ کہتا ہے سلاۃ اللہ صلا اللہ اند الملائکہ اللہ فرشتوں کے سامنے اپنے پیغمبر کی تعریف کرتا ہے میرے پیغمبر کی آنکھ پیشاب چلنے پیشہ بازاس دیکھنے پیش آباز کھانے پیشہ بولتا اس طرح ہے چلتا اس طرح ہے واہ واہ ووا واہ بڑا کمال ہے میرے پیغمبر کا یوں سنا خانے کرتا ہے یعنی اللہ کریم خود نات خانی کرتا ہے اپنے پیغمبر کے حق میں فرشتوں کے سامنے یہی درود ہے اللہ کا درود کا معنی یہ درود کا معنی تو اصل ہے نا کاٹنا درودن کاٹنا دریدن درودن کاٹنا ہوتا ہے نا عربی مگر یہ غلط استعمال ہے نا لوگ درود ہو یا برود ہو دونوں کا ایک ہی وزن بنتا ہے اصل یہ تو ویسے اغلاط الخواص کے اندر ہے بھائی درود شریف پرو جی کیا مطلب کاٹو جی اس کو درود شریف کو کاٹ ڈالو اثر تو لفظ کیا ہے سلاد ہے یعنی سناخانے کے اب یہ بات کہ اللہ کی سلاد کیا ہوتی ہے تو وہ تابی کہتے ہیں اللہ کی سلاد ہے اللہ کا تعریف کرنا اپنے پیغمبر کے لیے صلاح اللہ کا تعریف کرنا اللہ کا اپنے فرشتوں کے سامنے ہاں یو سلنبی تعریفیں بھیجتے ہیں حِي حِي حلوے والے وَا ایمان والو سلو علیہ تم بھی درود بھیجو کیا مطلب سنا بھیجو سنا کرو اپنے پیغمبر پر وسلم تسلیما اور سلام دیا کرو خاص قسم کا سلام یہ نہ جو یہ کہتے ہیں سلامت السلام علیکم یا رسول اللہ یا حبیب سلیم تسلیم خاص سلام کون سا السلام علی النبی ورحمت اللہ وبارکات یہ ہے اصل خاص سلام جو ہے ان اللہ تخلیف ہے دنیا بھی جو لوگ ایزا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو رانت کرے اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں وہ عادل مہینہ تیار کیا اللہ نے عذاب ان کو ذلیل کرنے والا والمؤمنات وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں مومن مردوں کو مومن عورتوں کو نا حق بغیر مقتصبو بغیر اس کے جو انہوں نے کوئی کام کیا ہو برائی کا یوں ہی نہ حق وہ لگا دیتے ہیں تو مت پستا اٹھایا انہوں نے طوفان بے بنیاد و اسم مبینہ اور گناہ کل کلا یا نبیو خطاب نبی پاک کے لیے ساتواں خطاب اے میرے نبی فرما دیجئے اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو لٹکا کے رکھا کریں اپنے اوپر اپنے پردے والی چادریں کا ادنا ایو رفنا یہ بہت ہی زیادہ قریب ہے کہ کہیں پہچان نہ لی جائیں فلا یوزین نہ پہچانی جائیں نہ تکلیف دی جائیں وہ کان اللہ وبور رہی لَإِلَّا مِنْ تَهِ الْمُنَافِقُونَ تَخْوِی فِي اُخْرُوِی اے دنیاوی اگر بعض نہ آئے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ اور وہ لوگ جو گندی افواہیں پھیلانے والے ہیں مدینے میں اگر یہ باز نہ آئے لنوغ نہ کا البتہ چڑھا دیں گے ہم آپ کو ان پر ابھار دیں گے ہم اغراق کس کو کہتے ہیں ابھارنے کو برنگیختہ کرنے کو ابھار دیں گے ہم آپ کو ان کے اوپر پھر آپ کو اجازت دیں گے کہ ان کو مدینہ سے نکال دو کے کہیں مدینے میں نہیں ٹھہر سکیں گے بہت چند دن کے لیے ملونتی اے نماز جہاں بھی پکڑے جائیں اوخیر جہاں بھی پائے جائیں او خزو پکڑے جائیں وہ کتے لو تک اور قتل کیے جائیں گے بری طرح کا قتل کیا جانا اگر یہ باز نہ آئے تو وہ وقت آئے گا کہ ان کو پکڑ پکڑ ان کی شروع ہو جائے گی اور ان کو قتل کیا جائے گا خوب تچائی پٹائی ہوگی سنت اللہ فی خلوم ان من قبلو یہی سنت ہے اللہ کی ایسے لوگوں کے متعلقین خلاو میں قبل ایسے ہی لوگ جو پہلے گزر چکے ہیں فلاں تاج اللہ سنت اللہ ہے تبدیلی نہیں پائیں گے آپ اللہ کی سنت میں کسی قسم کی تبدیلی قانون کے لیے ہوتی ہے سنت کا لفظ قانون ہوتا ہے قدرت تو اور ہے قانون سے بالا ہے یس الکناس و نسا تخریف پوچھتے ہیں آپ سے لوگ قیامت کے بارے میں آپ جواب دیں کہ پکی بات ہے علم اس کا میرے اللہ کے پاس ہے کا اے میرے پیغمبر بھر آپ کو نہیں معلوم لا اللہ تھا شاید کے قیامت آ لگی او قریب تحقیق اللہ لانت کرتا ہے کافروں پر اور تیار کر رکھا ہے ان کے لیے سار دینے والا جلانے والا ہمیشہ رہیں گے بیچ اس جہنم کے عذاب کے نہیں پائیں گے کوئی ولین ولا نہ کوئی دوست نہ کوئی مددگار اس دن کی بات ہم کر رہے ہیں یوم جس دن الٹ پلٹ کیے جائیں گے چہرے ان کے جہنم میں کہیں گے ہائے قسمت غاری افسوس بات مان لیتے اللہ کی اور بات مان لیتے رسول کی اور کہیں گے ربنا اور رب مارے ہم بالکل مانتے ہیں کہ ہم نے باتیں مانی اپنے سرداروں کی اور اپنے اکابر کی فضل صبیلا پس گمراہ کر دیا انہوں نے ہمیں ہدایت کے راستے سے اب آبا نا اجداد نہ نہیں اب کیا ہے سعدت نا وکوبا قرآن پاک میں جہاں بھی اکابر کا لفظ آیا ہے برائی کے اندر استعمال ہوا اصلاف کا لفظ جو ہے وہ اچھائی کے معنی میں ہے یہ اکابرین کا مادہ جہاں بھی آیا ہے وہ کو اچھائی کی حالت میں نہیں آیا مذمت کے مقام پہ یہ بولا گیا ہے جہاں بھی آیا پورے قرآن اور ہمارے لوگوں کی قسمت یہ ہے کہ وہ جب کہتے ہیں تو دلیل بناتے ہیں ہم اکابرین کو کس کو اکابرین اکابر اکابر اللہ کے قرآن نے اکابر کے لفظ کو پسند ہی نہیں کیا ناپسندیدگی کی حالت میں ذکر کیا ہے. اور یہی تو مقولہ آج کل کے لوگوں کا ہے اپنے سادات نا ہم نے اپنے سیدوں کے پیچھے لگنا ہے اپنے اکابرین کے پیچھے لگنا سادات سید کی جمع ہے نا ہم نے آج کل بھی تو یہی ہے نا بادشاہ ہم سید صاحب کو چھوڑ دیں کیوں سے ہم سید صاحب کو چھوڑ دیں اور بلوچوں کے پیچھے چلتا اور خود دل قیامت کے کہیں گے اللہ ہمارا مقالہ ہے ہم بلے واقعی ایسے ہی تھے کہ ہم اللہ تیری کلام کے مقابلے میں کہتے تھے ہم سیدوں کے پیچھے چلیں گے ہم تو چا صاحب کے پیچھے کو <mycket> برانکرین کے پیچھے چلیں گے اللہ اللہ اللہ معاف فرمائے یا ایولا کالو ربنا انا اتانا ساد آبرانہ فاضل اے رب میرے دے ان سعیدوں کو اور ہمارے اکابر کو دگنا دگنا عذاب اور لانت کر ان پہ بہت بڑی لانت یا منو دوسرے مقام پہ آ جائے گا قرآن خود تشریح کرتا ہے قرآن پاک کہے گا کہ ان پہ ایک مرتبہ لانت اور تم پر دو مرتبہ لانت اگر انہوں نے گمراہی کی دعوت دی تھی تو با با کر کے تم بھی تو ان کے پیچھے چل پڑے تھے نا لکلن ذیفن ڈورے دورے, دورے لکھ کر لگیں گے دونوں کو, کو تمہیں بھی اور ان کو بھی لکلن ذیفن ہر ایک کو دگنا ملے گا یا من اللہ تکون کلین آز ووسا ناما خطاب مومنین کو او ایمانداروں نہ ہو جاؤ مثل ان لوگوں کے جنہوں نے ایزاد دی تھی موسا کو پس بری کر دیا اللہ نے اس کو کالو اس بات سے جو وہ کہتے تھے وہ کانا اللہ وجیحا کیوں اس لیے کہ تھا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک بڑے منہ والا بندہ وجیحا بڑی وضاحت والا کہتے ہیں نا آدمی یہ بڑے منہ والا آدمی ہے بڑے چہرے والا آدمی ہے یعنی اس کے بڑے اونچے اونچے لوگوں سے تعلقات ہیں کان کون سی تکلیف دی تھی اللہ ہی جانے اب ما اب ہ اللہ کے قرآن میں بھی نہیں کہ کون سی تکلیف دی تھی انہوں نے کیوں موسیٰ علیہ السلام کو کوئی ایک تکلیف نہیں دی قوم نے بلکہ ایک موقع پہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا رحم اللہ اخی موسا اللہ رحمت کرے میرے موسا بھائی پہ ولاق اوزیہ اکثر منظال کا فس مجھ سے زیادہ اس کو تکلیفیں دی گئی تھی مگر اس نے صبر کے ساتھ برداشت کیا اللہ کے رسول نے خود تسلیم کیا ہے کہ اتنی تکلیفیں مجھے نہیں ملی جتنی موسیٰ علیہ اسلام کو دی اور دینے والی اپنی برادری اور اپنی قوم تھی ہزاروں تکلیفیں جو دی گئی خدا جانے یہاں کس تکلیف کا ذکر ہے اور کیا وجہ ہے کوئی اس قسم کی تکلیف تھی جس کا ذکر کرنا اللہ نے مناسب نہیں سمجھا جب اللہ نے مناسب نہیں سمجھا تو ہم خام خاص تکلیف کی تعین کر کے ذکر کس طرح کر سکتے ہیں اس لیے اسی طرح رہنے دیجیے جس طرح اللہ نے اس یہاں اس کلام کو رکھا ہے رہ گیا حدیث رسول اللہ احادیث کے اندر بھی جو روایات کئی ہیں موسا علیہ السلام کی عزیت اور تکلیف کی وہ کوئی اس آیت کی تشریح کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے ذکر نہیں کیے مطلق ایک ذکر کیا واقعہ اگرچہ وہ واقعہ کی خبر واحد ہے نہ حدیث مشہور ہے اور نہ حدیث وہ خبر یعنی ایک راوی ہے ایک صحابی روایت کرنے والا ہے اور کل صحابی چار لاکھ پچیس ہزار یا ایک لاکھ چوبیس ہزار جتنی تعدادی ہے تمام صحابہ کے میں سے ایک صحابی راوی ہے جو روایت کر رہا ہے تو وہ خبر واحد ہوئی اور خبر واحد جو ہوتی ہے فیہ ہے شبحت الن ان رسول اللہ فصول فصول الحواشی شرح اصول شاشی اس میں کیا لکھا ہے فصول الحواشی شرح اصول شاشی میں کہ خبر واحد جو ہے اس کا منکر کافر نہیں کیوں لن لن رسول اللہ اس میں یہ شبو پر گیا ہے کہ پتہ نہیں رسول اللہ تک یہ صحیح سند ہے یا نہیں ہے کیونکہ راوی جو صرف ایک ہی ہے اتنی بڑی مشہور بات ہو اللہ کے رسول کی زبان سے نکلی ہوئی اور روایت کرنے والے لاکھوں صحابہ کرام ہوں اس کے باوجود اس روایت کا راوی ہو صرف ایک صاحب تو اس کے اندر منقطے ہونے کا خطرہ ہے کہ یہ اس کی سند رسول اللہ تک نہیں پہنچتے اس لیے وہ خبر واحد ہے خبر واحد کون سی ہے کہ موسا علیہ السلام کی برادری نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ نہ ہے کون ہے موسا علیہ السلام کون ہے نہ ہے اس لیے یہ شادی نہیں کرتا اصل وجہ یہ ہے اور بالکل کبھی اس کو کپڑے اتارے ہوئے کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں یہ غسل بھی نہیں کرتا یہ بھی نہیں کرتا یہ مرد ہے نہیں ایک اتفاق سے ایک دن آ رہے تھے جنگل کی حالت تھی قریب بنی اسرائیلیوں کے ڈیرے بھی تھے وہاں درختوں کا جھنڈ تھا نا کافی سارا ان کے درمیان ایک تالاب نما جگہ تھی جس میں پانی تھا بھرا ہوا حضرت صاحب نے ایک پتھر جو کنارے پہ پڑا تھا نا اس کھاہی پہ تالاب پہ پتھر کے اوپر سارے کپڑے اتار کے تالاب میں چلے گئے غسل کیا جب غسل کر کے باہر نکلے کپڑا اٹھانے لگے پتھر کپڑا اٹھا کے باغ پڑا آئے پیچھے آف تو کیا کہتے تھے سو بی ہزار سو بی ہزار وہ پتھر میرے کپڑے تو دے وہ پتھر سیدھا بنی سرجو کے ڈیرے پہ چلا گیا انہوں نے جب دیکھا انہوں نے کہا توبہ توبہ کون بے ایمان کہتا ہے یہ نہ مارتا آنکھوں سے جب مشاہدہ کیا نا خالک ولی کا لاڑا ہلتا ہے اس وقت کہ ہماری بات غلط ہے اس کو کون بےان کہتا ہے توبہ توبہ توبہ یہ ہے خبر اس وقت وہ آتا ہے روایت میں کہ پیچھے دور کے نا زور سے لاٹھی ماری نا پتھر کو اور وہ پتھر کی پڑی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی کپڑے اٹھا کے پہن لیے مگر کپڑے پہنتے پہنتے پہنتے انہوں نے جو کچھ ملازہ کرنا تھا دربار کا وہ کر لیا انہیں یقین ہو کیا یہ فارد نہیں ہے ہاں جی ہائے ہائے ہاں تکلیف کی بات تو ہے ہی نہیں کسی نے لکھی نہیں تکالیف کی بات تو کسی مفسر نے لکھی نہیں کسی نے لکھی ہے بھائی کوئی رب تو ہے صحیح نہیں نہیں کہتے چھوڑو کہتے چھوڑو دیکھنا تو یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے تین بوشل کتاب ٹھیک ہے یہاں تکلیف کا ذکر کہاں ہے ذکر تو ہو رہا ہے وہاں کتاب دینے کا فلاں کو فی مریتیں ملنے کا وہاں تکلیف کیسے آ گئے وہ تو خوشی کا مقام ہے ان کا کتاب ملنا کوئی ربط بھی رہی ہے اچھا یہ میرا خیال ہے یہ ٹوٹے بٹ کے جوڑ کے کرنا یہ صرف تیرے اپنے ذہن کی پیداوار ہے ہاں <تصفح> جی نہ ہو جاؤں مثل ان لوگوں کے جنہوں نے ایزا دی تھی موسا کو بس بالکل بے عیب ثابت کر دیا اس کو اللہ نے اس عیب سے جو وہ کہا کرتے تھے پکاندینا من تک اللہ وکول ایماندارو ڈرو اللہ سے اور کہا کرو بات ایسی جو پکی پی ڈی ہو سدید آ مالاکم اسلحہ کرے گا یہ قول تمہارے امال کی ویغفر لکم ذنوبکم معاف کروا دے گا تمہارے لیے گناہ تمہارے اور دوسرا مانا یوس کفائل اللہ یوس لہ لکم آمال اصلاح کر دے گا اللہ تمہارے اعمال کی معاف کر دے گا تمہارے لیے گناہ تمہارے جو بھی بات مانے اللہ اور اس رضول کی فقد عظیمہ پس وہ کامیاب ہو گیا بہت بڑی کامیابی زجر اور تخویف انزنل امانت السماوات ہم نے پیش کی تھی المانتا المانتا امانت ہم نے کی امانت توحید والی اوپر آسمانوں زمینوں کے اور پہاڑوں کے کہ اٹھاؤ اس کا بوجھ ابین ان کا حال یہ تھا کہ وہ انکار کر گئے کہ اٹھائیں اس کا ابینا حال یہ تھا ان کا کہ وہ انکار کر گئے یعنی ان کی حالت ایسی تھی کہ وہ اٹھانے کے قابل نہیں تھی اس کو تعبیر کر دیا ہے انکار سے اب اور ڈر گئے وہ پہار زمین و آسمان اس امانت سے اور اٹھا لیا اس کو انسان نے ان کا ظلم تاکہ وہ انسان نت اندیش جہلا نا آکبت اندیش انہیں پتہ نہیں تھا کہ انجام کیا نکلے گا اب تو میں جی جی کر کے سینہ ٹپ کے قبول کر رہا ہوں اور مگر جب نبھا کا وقت آیا تو خدا جانے انجام کیا ہوگا لے جو ازب اللہ لام انجام کا انجام یہ نکلا کہ ان انسانوں میں منافق بھی ہو گئے مشرق بھی ثابت ہو گئے انجام یہ ہوا کہ عذاب دے گا اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو مشرق مردوں اور مشرق کمینی عورتوں کو یتوب اللہ اور متوجہ ہوگا اللہ اوپر ایماندار مومنوں کے اور عورتوں کے وکان اللہ غفور رہی ماں کیوں کہ اللہ ہے گناہوں کو دبا دینے والا اور خصوصی رحمت کرنے والا یہاں شیے کہتے ہیں شیوں کی کتابوں میں ایک تفسیر ہے تفصیر کمی تفسیر قم ایک علاقہ ہے ایک خم جہاں کا نہیں ہے ایک کم جہاں کا وہ یاقوب کم ہے بخاری کا بھی راوی ہے یہی شیعہ تفسیر کمی والا وہ کم والا تفسیر کرتا ہے حرامین کہتا ہے انا ارجنل امانتا امانت ہم نے پیش کی آسمان زمین پہ انہوں نے تو انکار کر دیا ہاں مل انسان ابو بکر نے اٹھا لی کیا کر لی ابو بکر نے انسان کا معنی کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں پہلا شخص نے اٹھا لی شیعوں کی بولی میں پہلا ہوتا ہے ابو بکر صدیق دوسرا ہوتا ہے عمر تیسرا عثمان نام نہیں لیتے مگر پہلا اور دوسرا اور تیسرا کر کے بولتے ہیں اٹھا لیا اس امانت کو کس نے ابو بکر نے اب ابو بکر جو تھا نا کیوں اٹھایا اس نے اس لیے کہ وہ ظالم بھی تھا اور جہل بھی تھا ان کا نظلومن ظہم اور پھر وہ روایت کیسے کرتا ہے ان ابھی عبد اللہ علیہ السلام ابھی عبداللہ علیہ السلام امام یا صادق ساتے کا ہے جسے معلوم ہوتا ہے نا کہ شیعوں کا مذہب جو ہے یہ جن اماموں سے یہ نقل کرتے ہیں وہ امام بھی کئی بناوٹی امام ہیں کیوں اس لیے کہ صحیح معنی میں جو امام جعفر صادق کا ہے وہ تو بہت بڑا عالم تھا اللہ کے قرآن کا رسول اللہ کی سنت کا متبع تھا ان کا جو امام جعفر ہے نا جی کرتے ہیں وہ کو ال کا پٹھا تھا کیوں اسے اتنا بھی پتہ نہیں چلا جب وہ یہ گھر رہا ہے بات کر رہا ہے کہ اگر ابو بکر جو جی ہے اس نے اگر اٹھا لیا امانت کا بوجھ اسے چاہیے نہیں تھا اٹھانا مگر اس نے اٹھا لیا تو اس نے اپنے حق میں جہالت اور ظلم کا ثبوت دیا ہے نا دوسروں پہ تو ظلم نہیں کیا نا دوسروں پہ تو ظلم نہیں کیا مگر وہ تو کہتے ہیں کہ حضرت علی کا اصل حق خلافت کا تھا اور چھین لیا کس نے تو اس کا مطلب تو یہ ہے جب اللہ سے ابو بکر نے امانت چھین لی ہے تو اللہ صبر کر گیا ہے جب اللہ سے چھین لی ہے ابو بکر نے تو اللہ ہی چپ کر گیا کہ خواہ خا کس لیے لڑے ابو بکر ڈاٹا آدمی ہے یہ خواہ خا ہمارے ساتھ جھگڑا کرے تو چاہیے تو یہ تھا جیسا اللہ صبر کر گیا یہ شی بھی صبر کر جاتے مگر انہوں نے تو پیٹنا شروع کر دیا پھر دوسرا یہ ہے کہ بغیر کسی سند کے ان کا کیا پھر صادق جو ہے اتنا بے وقوف جاہل تھا جس نے کوئی سندی پیش نہیں کی اور یوں ہی آل انسان سے مراد کیا لے لیا ہے ابو بکر لے لیا انسان کا مانت ابو بکر ہے نہیں پھر اس نے لیا اسے چاہیے تھا کہ حضرت علی کا نام لیتا کیوں اس لیے کہ جب خلافت کا بار پہلے حقدار علی ہے تو امانت کا حقدار بھی تو وہی ہونا چاہیے تھا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی شیعہ کے مذہب کے اصل کا مطالعہ کرے تو معلوم اس سے ایسا ہوگا کہ نیری ٹٹی ٹٹی ہے اس میں کوئی دانہ صحیح سالم ثابت نہیں مل سکتا اس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے نہ آگا ہے نہ پیچھا ہے وہ کم والا آخر کار دوسرا ایک علی حسین ہائری ہے اس نے جب کتاب لکھی سند الفلاق سنت الافلاق وہ نہیں ملتی آج دنیا میں نہیں ملتی سوائے ہمارے اور کسی کے پاس نہیں ہے سنت الفلاق اس نے لکھی ہمیں بھی بڑی مشکل سے مل گئی تھی وہ سعودی عرب جب میں گیا تھا تو وہاں شیخ فتح ہی تھا اس کا سولہ لاکھ کا سولہ لاکھ ریال کا تقریباً کتب خانہ تھا اور چونکہ نابینا تھا وہ اس کے کتب خانے سے مجھے ملی تھی دو چار ایسی چیزیں جو اس وقت نایاب ہیں ایک یہ وہ شیوں کا رسالہ بھی تھا سنت الفلاک علی حسین حیری کی در نجف کی چھپی ہوئی اس نے بعد میں آ کے کہا بھئی یہ جو کمی ہے نا یاقوب کمی اس نے سارے ہمارے مذہب کو بدنام کر دیا ہے یہ بات لکھ کے کہ امانت امانت کا بوجھ اٹھانے والا کون تھا ابو بکر تھا اس نے ہمارے سارے مذہب کو بدنام کر دیا ہے حالانکہ بات ایسی نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہم ہاملہل انسان سے مراد علی ہے کون ہے علی ہے پھر اگلی بات اس کو ذہن میں نہیں آئے کہ اگر علی ہے تو پھر مانا تو اسی طرح کرنا پڑے گا کہ انہو کانا ظلوما جہولا علی نے اس لئے اٹھا لی کہ وہ ظالم بھی تھا اور جہل بھی تھا بس اتنا کچھ لکھا ہے اسے کمی کی تردید میں لکھا ہے چلو جی